أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية ولل لنعلم أي أحصى لما أمدا صدق الله آم حسرتا کیا آپ کو معلوم ہے والوں کی تختی والوں کی بات کانو من آیاتنا عجبا یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے نشانی ہے جس وقت کے ان نوجوانوں نے غار میں بنا لی پکا تو کہنے لگے اے ہمارے رب آتنا ملد ان کر آپ ہمیں عطا کریں اپنے خصوصی مہربانی خصوصی جانب سے مہربانی ہمیں عطا کریں مغفرت کر دیں ہماری وہ حامن رسدا اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی کے لحاظ سے اسباب مہیا کریں حضرت نعلیٰ آزان ہے ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا غار میں اس لحاظ سے گفتگو آج کے جو سبق ہے یہاں سے تفصیلی واقعہ شروع ہو رہا ہے اس غار کو جس غار میں زیادہ راحت کا سامان نہ ہو بس ویسے ہی ایک غار اتفاق سے بعض علاقوں میں تو باقاعدہ پہاڑوں کو تراش کر کے غار بنائی جاتی ہے لوگ اس میں رہتے ہیں وہ نہیں اس کو غار نہیں کہتے اس کو آج کی عربی زبان میں نفق کہتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہر جگہ میں غر اصحاب القاف کیا آپ کو معلوم ہے غار والوں کی کہانی ور اور تختی والوں کی کہانی اکثر مفسرین کا رجحان تو یہ ہے کہ اصحاب اصابل قرقی ایک ہی لوگ ہیں جو اصحاب قحف ہیں یہی مراد ہے دلیل ان کی یہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے جب یہ لوگ گم ہو گئے تھے تو ایک تختی کے اوپر ان کا نام لکھوا کے رکھ دیا تھا کہ مرور دور میں جب کوئی کسی کو وہ مل جائیں جو گم ہو گئے تھے تو وہ تختی پر پڑھ کے سمجھ جائیں گے یا تختی پر پڑھ کے ان کو ڈھونڈنے کی فکر کریں گے اس لحاظ سے رقیم کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو جو تختی پر لکھی گئی ہے اور کاف کہتے ہیں غار کو تو دونوں ایک ہی ایک ہی واقعے سے متعلق چیز ہے یعنی اساب ہی مراد ہیں جو نام تختی پر لکھا گیا تھا اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہتے ہیں غار میں داخل ہونے کے اصحاب کہتے ہیں اکثر کا رجحان یہ لیکن انہوں نے بخاری نے بھی ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ عبداللہ نباز کی روایت بھی ایک اور مقام پہ بھی انہوں اصحاب الرقیم کے آگے تین کا لفظ لکھا ہے اور وہ تین کا لفظ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اپنی ان کی تشریح ہے کہ اصحاب برقین سے وہ تین مراد ہیں وہ تین جو مشہور آپ نے کیسے سنا ہوا ہے کہ وہ غار میں پھنس گئے تھے آگے سے پتھر آ گیا تھا پھر ہر کسی نے اپنی اپنی دعا کی تو اللہ نے آہستہ آہستہ وہ پتھر ہٹا لیا تھا اس طرف چلے گئے ہیں لیکن حافظ الجب السکلانی جو بخاری شریف کے اشارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ مسلم شریف کا ہے اور صحیح واقعہ ہے جو تین غار میں پھنس گئے تھے لیکن اس جگہ میں ان کا ذکر نہیں یہاں پر اصحاب کاف ہے یہ کون لوگ ہیں کب کا واقعہ ہے اس لحاظ سے یہ تاریخی بات ہے اسلام کے ساتھ اس کا مسائل سمجھنے کے لحاظ سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ان کے واقعے میں جو اسلامی نقطۂ نظر سے ہمارے لیے نصیحت کی جو بات بن سکتی ہے قرآن نے اس بیان کیا ہے باقی تاریخی کتنے لوگ تھے کون تھے کیا تھی کس بادشاہ سے متعلق تھے کب اٹھے تھے اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا تاریخ نے بات لکھی ہے یہ اس بادشاہ کے زمانے کی بات ہے اور بکیلوس بادشاہ احرط عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے ڈھائی سو سال بعد وہ بادشاہ بنا تھا یہ لوگ عیسائی مذہب کے سچے پیروکار تھے جو عبداللہ ابن عباس کی یہ ہے کہ یہ سات لوگ تھے وہ آگے ہم بات کریں گے جہاں سات کی بات آئے گی عام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد سال بادشاہ کی حکمرانی تھی پرستی کا رواج ہو گیا تھا خود بھی یہ بندہ بت پرست تھا اور لوگوں کے لیے ایک اجتماعی میلہ اور ایک میدان میں منعقد کرتا تھا جس میں ادھر بت بھی لائے جاتے تھے اور ان بچوں کے سامنے سب کو سجدہ کرنے کا جھکنے کا بھی اور یہ <تصفيق> ایک ایک. سوچا کہ یہ کیسی بات ہے سجدہ کرنا انسان کے سامنے تو وہاں سے ہٹ گیا تاکہ اس اجتماعی پروگرام میں میں شرک نہ کروں اور بتوں کے سامنے نہ جھکوں ایک لڑکا ان میں سے ہٹ گیا اتفاق عجیب بات ہے کہ یہ جو سات لڑکے ہیں یا پانچ ہیں یا جو بھی ہیں یہ لڑکے سارے کے سارے شاہی خاندان کے ہیں اللہ کا نظام دیکھیں کیسے لے اللہ کو پاتا ہے سارے شاہی خاندان کے ہیں شہزادے ہیں اور اس بادشاہ کے رشتہ دار ہیں جو لوگوں کو بتوں کے سامنے سجیا کرنے کا حکم کر رہا ہے خاندان میں سے اللہ والے پیدا کر دیے ایک لڑکا سجدہ نہیں کرنا چاہیے دل میں اس نے سوچا علیحدہ چلا گیا ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے سوچنے لگ گیا کہ اب کیا کروں ساری دنیا ایک طرف دیکھو دوستوں یہاں پر ایک بات ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے لحاظ ہاں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں ہم اکیلے ہیں سارا ماحول ایسا ہے اس طرح ہے इस तरह ہے. ہے تو دن پر نہیں چل پاتے یوں سوچنے لگ جاتے ہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ دین پر جب آپ چل رہے ہیں اور دینداری اختیار کر رہے ہیں تو یہ دن ہے کس کا آپ کس ہستی کے آرڈر کو حکم کو ترجیح دے رہے ہیں آپ اکیلے ہیں یا چاہ رہے ہیں لیکن یہ سوچیں کہ کس کی بات کو لے کر آپ اکیلے ہو چکے ہیں اور دنیا ساری ایک طرف ہے اللہ قوی ہے وہ غالب ہے اپنے ماننے والوں کا خیال رکھتا ہے اور نہ دنیا میں ساتھ چھوڑتا ہے نہ آخرت کے لحاظ سے ہے امتن ابراہیم تھے تو اکیلے لیکن کام انتم کام تن حمیفاقی اور نمرد بادشاہ بادشاہ بھی ایسا کیا ابراہیم کے والد اب بڑے اس کے ساتھ ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی بات کو انہوں نے دیا ہے اکیلے ہو کر قرآن کہتا ہے کام اتنا بڑا کیا ابراہیم نے جیسے ایک بڑی جناب کام کرتی ہے اس لیے تو متن دے دیا بہت بڑے اجتماع کو کہتے ہیں ایک شخص کو لطن مل گیا امت اس لیے کہ اس نے کام اتنا بڑا کیا دین والے شخص کو سچی زمینداری اچھی آاری کرنی چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی سے اس کو ڈر نہیں دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے سب کا ہو یہ کیا بات ہے کہ کسرت جو ہے وہ کثرت جمہوریت جاتا ہے دین نام اللہ اور رسول کی تیروی کا ہے بولے اور اس میں یہ ہے پھر دیکھو اب میں اس کے بعد اللہ کی مدد کیسے آتی ہے ابراہیم مکانہ امتن یہ بات ہوں ایک بندہ گرام سے جدا ہو کے برخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اب ہے کیا کرنا چاہیے ہر اللہ کے سامنے تو سب گا نہیں کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ ادھر آ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آ ادھر بیٹھ گیا ہوتے ہوتے یہ پانچ سات ہو گئے انہوں نے کہا کہ کیوں तो <divorce> तो ان سے ایک نے بات کر دی اس لیے الگ رہی ہے بٹوں کے سامنے اس لیے جدا ہو گیا میں وہ دوسرا کہتا میں بھی اس لیے ہوں تیسرا کہتا ہے میں بھی اس لیے ہوا ہوں اب کیا کریں ان پنچا بندوں نے ملکے پھر پروگرام کیا ہمت تو پوٹ کی ہوتی ہے دوستوں پہلے پہلے ہمت ایک کی ہوتی ہے امتحان کی آزموش کی چپی میں پہلا اکیلا ہوتا ہے پھر اس کے اخلاص کی خوشبو سے دوسرے لوگ ہدایت کی طرف آتے جاتے ہیں اب ساتھ بن گئے اب اب مشورہ کیا کہ کیا کریں تو یہ تو ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے کوئی جگہ منتخب کر لیتے ہیں انہوں نے اپنے اس علاقے میں ہی باغ میں افسوس باغ میں ترتیس اس طرح کے نا وہ نگرانی زبان ہے لفظ بھی اس طریقے سے ہوا ہی ہے انہیں ایک علاقہ جس میں وہ تھے تو اس میں ایک اپنے ہی گھر میں ایک جگہ ایسی منتخب کر لی اور سارے یہ نوجوان لڑکے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اللہ وحب اللہ شریف کی جو اس کے لحاظ ان کو سمجھتی میں غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں وہ چونکہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ شاہی خاندان کے لوگ تھے تو بات کو تو پتہ چل گیا کہ وہ کتنا ہمارا بھتیجہ تو جان جائے تو پلانا تو اس طرح لوگوں نے بتایا تو تو اللہ بیٹھ کے تو اس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں یوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں وہ شریف نہیں ہوتے بار ان کو بلایا گیا اور بادشاہ نے ان کو پھر تمدیل کی باز آ جاؤ آ جاؤ ہماری بات مانو ہماری مانو اور ان کو پوسام چکو چکو اور عید سے ایک اپنا مذہب جو ہے وغیرہ سے ایک نئی چیز اختیار نہ کرو اور آپ لوگوں کو پانچ سات دن تک کی محلت ہے محلت ہے اپنے اس طریقے سے واپس آ جائے ہو دے اور اگر اسی طریقے سے تم بچوں کے سامنے نہیں جھکتے ہو اور اللہ کے سامنے جھکتے ہو جو تمہارا اللہ ہے تو پانچ سات دن کے بعد پھر میں سخت سزا دوں گا یہ محلت کے دن ہے چار پانچ دن اس میں اپنے بارے میں آپ لوگ سوچیں اب یہ علیحدہ ہو سوچنے لگ گئے اب کیا کریں ساری دنیا ایک طرف بادشاہ بھی اب یہ ضرور ہے کہ ہمارے لیے یہ سختی کا کوئی انتظام کریں گے انہوں نے سوچا, انہوں نے سوچا کہ چلو گھر میں جاتے ہم ہم بیٹھتے ہم ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑا اللہ اللہ کرتے ہیں دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا, ہوجائے ہوجائے گا اس کے بعد پھر کوئی پروگرام بن جائے گا تو قرآن نے کہا ہم نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی باقی ان شاء کل بات کر